بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْتُورِ کوہِ تُور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فِی رَقٍ مَنشُور کشادہ اوراق میں وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اور آباد گھر کی وَالسَّقُ فِي الْمَرْفُوع اور اونچی چھت کی وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اور اُبلتے ہوئے دریا کی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ما لَهُ مِن دَافِعُ اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا یوم تمور مورا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر وہ تسی اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر فوئی یوم اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے هم فی دینا اللہ جو خوز باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں یو می دا جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے ہند نا تم یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے افاسحر هذا ام انتم لا تبصرون تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں اتا اسلوها فصبرو او لا تصبروا سواء عليكم ان ما تجزون ما كنت تعملون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 ربهم ربهم عذاب جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزب کے عذاب سے بچا لیا کلوش وبو ہدی تم اپنے امال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو متکئین علی سغر مصفوفت وزوجناہم بحور عین تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیا لگائے ہوئے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم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 اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے يتنازعون فيها كاسلا لغف فيها ولا وہ ایک دوسرے سے جامے شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ حزیاں سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ويطوف عليهم ظلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون اور نوجوان خدمت گار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے وہ اکوبل اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے اولو انفی اہل کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا من قبل ندعوه انہو هو البر اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانی ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون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 تو ایسا کلام بنا تو لائیں ام من غیر ام هم کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں ام خلق بل لا یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے ام ربك کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے کہ داروغ ہیں ام لهم سلم فيه بسلطان یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سنت دکھائے ام له البنات ولكم البنون کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم ان سے سلاح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ام عندهم یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ کیا یہ کوئی دعاؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود دعاؤں میں آنے والے ہیں اَمْ لَهُمْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے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 للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن لا يعلمون اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وصبر لحکم ربك فإنك بأعيننا وسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نہ